حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم دنیا کو پیٹ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی